اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم نے کہ وہ جنہیں نہیں ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے